وہ جس حدیث ہی سہارا لیتے ہیں نا وہ حدیث میں اینڈ پہ بیان کروں گا اور اس کا بھی بیان کروں گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے ابھی صرف یہ دلائل سنتے گئے تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے اور تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے یہ بالکل کریٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے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 موقع اور محل بھی شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بادشاہ فرمائی تھی وہ جامعہ تر کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم غزب حنائم کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا جس پر مشرقین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اصلاح لٹکایا کرتے تھے تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کیا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 اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی یہود ون نسارا قبور قبورہ مساجدہ اللہ کی لعنت و یہودیوں نسائیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا ولی ہاز اس کے آگے حضرت عائشہ کے کامنٹ ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیئر کریں گے مسئلے کو سیدہ عائشہ کہتی ہے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے ازر طایشہ کو تو ڈر تھا شیر کا پاکستان کے مولوی کو چودہ سو سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فام رکھنے والا تھا پھر مصرف امام احمد کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی السلم نے دعا فرمائی اللہ ملتا تجل قبری وسن بدو اہ اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوچھنا شروع کرتے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 یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا بالکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن نور امن نور اللہ وہی یہود و نصارہ والے کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دی ہے ایک گروہ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں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 جو بات میں نے کی حق بات اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میری منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے ہمارے دلوں سے اللہ تعالی محف کر دے صبح نق اللہ بشمدی کا اشد و اللہ اللہ اللہ استف فرو کا و اطوب ولیق و ما الینا الدل